سبحان الله الحمد لله اللذ هو اهل المغفره والتقوى پلاسلام والا دلی نس خوش پن الانبیاء والا آلہ اصحاب و على اله واصحاب الذين وعدهم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 المساجد لله سبحان فلا تدعوا مع الله احد ولا تدعوا مع الله إلها آخر آمنت بالله اسقدق الله مولانا العظيم واسقدق رسوله النبي القريم اللمين آل نجا دینو اسپلو آلے وسل موت گیا سی رسول اللہ وعلا آلک سیدی حبیب اللہ صحاب صدر حضرت اللہ محمد مفتی محمد عبد القادر صاحب مدعا ضلع علی معذرس میں السلام علیکم لاجن شانس پلیت نو اپنی طہارت اور رحمت جگہ تا فرمان اختصر وقت وقت توحید اور شرک کے مسئلے بچ ایک مغالت اللہ کر کے توحید اور شرک کی حقیقت الگ موضوع جو مغالطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو مہار غائبانہ ندار پکار سرف سمجھ کے توحید ہی اس منافی سمجھا جا دوسرا توحید اور شرک دے زندے دا کیتا تو پکارنا بے زندہ نو پکارنا جائے شرک نہیں زندہ نو مدد واسطے پکارنا شرک نہیں تو مردے نو پکارنا جیڑا پکار غیر نو پکارنا جائز لیکن اس اطلاع تو بھی مراد تقید ہوئی غیر نو پکارنا یا نہیں غیر نکارنا بھی شرف ہے یعنی نو مراد غیر نکارنا جائز ہے یعنی گل مدد پکارنے تیار ہوئی اور پکارنا صرف زندہ تو مردہ دا یعنی مردے نو پکارنا شرک ہو گیا زندہ نو پکارنا جی شرک توحید دارو مدار زندہ مردہ درخواست جبکہ زندہ مردہ دور تو اور شرق کا دا دارو مدار کوئی نہیں, دوتے دا دار و مدار کوئی نہیں. نا نا پکار دارو مدار, دار مدار نہ زندہ تو دو مردہ ت شرک دار دارو مدار جایا جائے کہ پکارنا اللہ تعالی تشروات نہیں مدد آج دلیل قائم کیساج الاد محدہ ترجمہ ہے بے شک مسجدیں اللہ کے لیے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو اتے دلیل ان کی, قیم کی تو ا اللہ کے ساتھ پکارنا شروع ہوگی اس کا جواب ایک اس آیت موجود اور دوسری آیت پاک اس آیت پاک اشارے کو دوسری آیت پاک کی سرحد اشارہ کیا اس غور کیتا کیا جائے مکمل شاید پاک نیا مہاج اگلے حصے اعتماد نہ جائے اتے تک کفایت نہ کیتی جائے پہلے حصے نو شامل کیتا جائے تو پھر جواب کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت متارو پہلا فرمایا مسجدیں اللہ کے لیے تو مسجد ہوں عبادت آس اللہ تعالی نے خالی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت متارو نہیں فرمایا مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو یہ مطلب ہے جی مسجد جی اللہ نو پکار دو او پکارنا, او پکارنا آہ... ہے عبادت کا اس آہ... دا... طرح, طرح دا... کسی آہ... نا تو عبادت آہ... دا پکارنا کسی مسلمان چ نہیں ہو سکتا مسجدہً, مسجدہ میں جی میں پکارنا پکارنا وضاحت مبارک نہ پکار اللہ کسی اور خدا ن اتے آیا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پتوار اتھے آیا اللہ دلاح آخر کسی اور خدا کو نہ پکار الہ کو نہ پوکا سمجھ آئی کہ نہیں آئی وہ ہے مطلق یہ ہے مقیت حادہ گل اکوئی ہے اکو گل جگہ مطلق تے دوسری جگہ تکیت آ جا تو او مطلق اصول مقیت تمول ہونے مثلا دیسی کے لفظ میں آخنا جی جن میرے ساتھی ہیں اندر آ میں کوئی پابندی نہیں لائی ف فلا رنگ د فلا قد شکل کا فلا دا اندر آوے دوسرا نہیں اگر کہہ کے پھر میں کہہ دینا کہ یار پگ بننے ساتھی اندر آ تو بغیر پگے سارے نکل گا ہوں وہ جہاں پہلا جملہ میں بولیا سی نا پہلا حکم اس حکم نو دلیل نہیں اگلا بناوے گا کہ جی سارے آج انجی اگو گل ہے نا پہلا سی آخیاد مطلق ابھی آخیا سی ساتھی ہوں آخیا پگا پگا پگ کام ہوں مقید ہو گیا نا پابندی لگ گیا خاص ہو گیا تو وہ نو اس خاص ہر بندے نے اس دا مطلب یہ خاص نال اے آخنا نہیں جی مراد نہیں انہوں نے جی سارے آ جانا جڑا آن لگے گا انہیں آخنا جی اُنہوں نے آخیا جی ساتھی آ جاؤ تو تسا آخنا ترا مر گیا گو نہیں سنیا ت جی آخر سی نال وضاحت بھی کر دے اسے کسی گلدی وضاحت کر دی جی نہ وضاحت نو ہی ات بنا پلّہ تعالی نے ایک مقام ت فرما دتا کسی نے متفکارو لیکن عجیب گل یہ کہ اتے بھی قدرت نے اشارہ رکھے پھر خا... خلاص... فر وضاحت فرما دیتی ہے کہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کسی اور الہ کو مت پکارو خدا کو مت پکارو اور یہ تھے یہ اکھنا کہ اللہ دے لار کسی اور نونا پکارو تو ایک خیانت بڑھ جائے گی اللہ فرمایا الہن آخر خالی آخر نہیں آخر دا مانا ہوتا ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اللہ Lego, کے ساتھ اور, اور کو مت پکارو یہاں پر فرمایا الح آخر اور الہ کو مت پکارو اور خدا کو مت پکارو ہوں ات خضاحت ہوگئی اتے اشارہ لایا سی کہ مسجد اللہ کے لیے ہیں مسجدہ خدا بات تو ہوتی ہیں نبی کوئی مومن مسجد نبی ولی واسطے نہیں بنا خدا واسطے بنا اگر کسے نبی یا ولی دے دے ڈیرے نال ڈیری نا تو کس واسطے بنا عبادت خدا دی لیکن ایسے نماز پڑھن اس فقیر دی برکت زیادہ ہونی سڈی نماز اندر ذرا رونق ود جائے گی دی دی روحانی اللہ برکت اصحب کہ مسجد بنائی گئی ہوں اصحب کحف دی مسجد اگرچہ کہہ رہے ہیں لیکن مسجد اللہ دلال <سؤال> <سؤال> کاف دی مسجد جی رہے ہیں دا مطلب اس قرب اور جوار کا حکم کی قریب جو بن گئے جی بلوچا دی مسجد کو فلانی تھان سے اتنے یار فلانے خانہ دی مسجد آ خانہ دی مسجد نہیں مسجد اللہ دی لیکن دا مطلب یہ دے قرب و جوار مرن یا مسجدیں تو اللہ کے لیے مطلب عبادت بنی ہے جب دی عبادت بنی ہے مسجد جی عبادت اللہ دی کسی کرو اتے وضاحت فرما آخر اللہ دلال دی اور خدا نو نہ پکارو تو نو نہ پکارو کیا مطلب نہ عبادت کرو کسی غیر دی نہ انو خدا سمجھو خدا سمجھنا عبادت کرنا ایک گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی خالی اگر ہوں پکاری پکارے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو کا مطلب یہ نکلا کہ اگر ایک بندہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان کا ویرد کر رہا مسجد چ بیٹ کے تجو کر لوڑ پی گئی پانی کی ہوں وہ فلانے پانی پیلا شرک ہو جانا کیوں کہ اللہ کے ساتھ پکار رہے مطلب یہ نکلیا نہ مسجد چم آخو نہ مسجد چ اللہ و تعالی نو پکارو تو پھر لازمن بات یہ ہوئی غیر مسلم لوگ میں اللہ د خدا سمجھ کے عبادت رکھ رکھد عبادت ہو تشا نک کرو ہوں یہ معنی بن گیا لا علاح سمجھ آئی کہیں <سلام> وہی معنی بنے نا لا الہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں مسجد اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو اللہ کے ساتھ کسی اور خدا, خدا کو مت پکارو خدا کو مت پکارو الحمدللہ کوئی مسلمان کسی کو نہ خدا سمجھتا ہے اللہ کے سوا نہ اس کے ساتھ کسی کو پکارتا ہے نر تقریر نر رسالت نر خراثت نارے علماء اولا بھائی سنت پکار آ مسلا تو ای گیا پران ادھر ادھر جان کی ہو گیا تو خالی پکار کی بات نہیں ہے بھائی خدا سمجھ کر پکارنا عبادت کے لائق عبادت کرنا ہونا آ گئی گل زندہ تو مردہ اتے رولا اصل وہ جہاں پچھلا رولا وہ بھی اسی طرح مراد مردہ مردہ کا فرق کہ جی سن رہا ہے وہ سن نہیں رہا دیکھ لو مطلب ہے ادھر زندہ مردہ دی گل اگر پرانے پاک ثابت ہو جائے کہ زندہ نو پکارنا بھی شرک ہو توجہ نمروت خدائیتار سن کہ خدا قرآن مجید فرماندہ جد حضرت سید اللہ موسا کلیم اللہ علیہ السلام فران نو فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی معبود نہیں کوئی خالق نہیں میں پہلا پوچھے اللہ کون آ کے رب العالمی رب العالمی وما رب العالمین رب العالمی کیا چیز ہے سارا زمانہ اپنے چلتا یہ زمانہ اپنے تبارک و تعالی نو خالق تصور نہیں سی کرتا سی وجو کے باری کا ممکن تو رب العالمی یہ نہیں سی سمجھتا کہ میں خالق نہیں سی جگ نیا جو سی اپنے آپ ہی پہ چلتا خالق نہیں تو بحریہ اپنے آپ عبادت کراؤں گا توجہ نہیں فرمائی مائی ہر اپنے آپ دی عبادت زندہ بیٹھا ہے سامنے بیٹھا ہے مریا نہیں اس وقت تو سامنے کھلو کے پکارن آسم ایک حضرت قلیم اللہ علیہ السلام بار, بار پکار اور مخاطب رہے ہیں ٹھیک ایک, ایک و قوم جیڑی اس خدا سمجھ دی الہ سمجھ, دی الہ سمجھ دی بھی او سامنے, او سامنے پکار او رہی ہوں دو پکارے ایک نبی, نبی ایک مشرق پکارے دو نو پکارے سمجھ نہیں آئی پکارن والے ایک نبی رسول پیغمبر چ وہ پکارن رسول پکارن کے باوجود رسول دوسرا پکار جسر سمجھ نہیں لگی یہ گل پرانے مجیب کی تو حدیث پرانے حکیم ہوں پکارن نے جنو پکارے پینے وہ زندہ نو پکار کے ایک رسول ایک مشرق بن پکارنا شرک ہوں رسول مشرق بن اگر زندہ نو پکارنا شرک نہ ہندو مشرق مشرق نہ بن یہ گئی پتار مشرق پہ بنتا ایک رسول پہ رد ہوں اتو صاف پتا لگ گیا کہ زندہ مردے فرق کرنا یہ حماقت اگو تو زندہ بیٹھا ہے سمجھ نہیں لگ نمرود جدو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی باہر چھڑی ہو گئی اور ویل چاہیے وہ ہے میں ہی کھا ل زمانے نو سمجھدہ یہ نہ مراد پاگل یہ اپنے سٹی آ سارا فرمایا میرا رب ہے د موت دس آخر میں سنی بیٹھے واقعہ پھر آپ نے مناظر اور پہلو بدلیا آپ نے فرمایا میرا خدا سورج مشر تو چڑا کر آپ نے کیوں فرمایا فورٹ کر کیونکہ آپ جان دے گا میں کرنا آ جڑا سورج چڑد ہے نا میرے حکم جی گل پایا کہ ہو جاب سوال ہی ایسا کرتا آپ نے فرمایا میرا رب انداز تہ دسو حضرت ابراہیم علیہ اسلام پکار رہے کہ نہیں پکار بھی پکار ٹھیک ہے اور حضرت ابراہیم علیہ اسلام اے فرما رہے ہیں اج کر کر کے دے آپ پھر بھی مشرق نہیں پہ پکارن مشرق اے پکارن آلہ کے رسول دی رسالت فرق نہیں آشرق پر بنتے نے ایمان ہی نہیں پیا ہوں وجہ کی اگر زندہ نو نکار فرق کرنا سی کیا مطلب کہ اگر زندہ کو پکارنا شرک ہوتا تو دونوں مشرک ہوتے اگر شرک نہ ہوتا تو دونوں مشرک نہ ہوتے ایک ہو رہا ہے ایک نہیں ہو رہا کی وجہ ہے ہوں زندہ تے مردہ دی گل نہ رہی ہوں گل اتنے جا کہ او خدا سمجھ کے پکا پکار دے حضرت موسا سلیم اور حضرت ابراہیم اللہ کا بندہ سمجھ کر پکار سمجھ آئی کہ نہیں زندہ مردہ رہا فرق, ریا، فرق ہی جا لوٹیا کی خدا بولو کس طرح جا بنیا خدا سمجھنا جی خدا سمجھ کے پکارے تو مشرے کے زندہ جب بھاوے <تصول> <Horizoneren'> خدا نہ توجہ ہے نا دور فرق او جی؟ او او جب زندہ مردہ کا فرق نہیں ہو سکتا یعنی زندہ مردہ دی وجہ نہیں بنے گا تو دور نیڑے دا کی بنیا گل خدا سمن کر عبادت کے لائق عبادت کا مستحق سمجھ کا پکارے اچھا خدا جڑا جہجہ خدا ہوں منتہا کافر واسطہ خدا بھی سمجھ واسطہ بھی خدا واسطہ نہیں ہوتا واسطہ خدا نہیں واسطہ خدا نہیں خدا کیوں واسطہ ہوں اہی ہے خدا تک پہنچنے وسیلہوں وسیلہ نے ہونے جڑا ذریعہ ہے خود خدا, خدا ہے خدا تو خدا, خدا تو اگے دیکھو شاہر نہیں خدا نو تاں تا کر تا کے کسے خدا نو نہیں اکنا یا خدا تو اگے فلانوں کہہ دے او میرا کم کر دا نا یا اللہ تو میرا کم کر دا سمجھ نہیں آئی یا اے آنکھے گا یا اللہ تو میرا کام کرا دے کام تے تُو ہی کر نہیں یا اللہ فلانے نواب صاحب دے دل جرحم پا دے وہ میرا کام کر دے کام تُو کر نہیں وہ دل جرحم تُو پا نہیں سارے کام تائیں کرنے نہیں یا اللہ تُو کرا چھوڑ اے ورنہ حقیقت ہے یہ تُو کر دے چلو اگر جی مظاہر نظر رکھے مسائد دے تفر مومن رکھے گا یا اللہ تا تو تو دے, دے او فرما دے وچ رحم پا دے او توفیق لے دے میرا کام کر کسے تی نہیں جایا جاتا خدا منتاہی شمار ہوں اللہ تہ دے میرا کام کردبی جدو خدم تو دے مشورے دینا کہ اتو کر دل چ رو پس تو بغیر تیرا کام کر دیں کہ لیا مشورے دن کی لڑ نہیں تلانے کا مطلب تب نابند سمجھنا بے nah. حد متلق مطلق بے حد ذات اس واسطے آخنا بھی بے ادبی لیکن شرک نہیں شرک نہیں بے ادبی ضرور پیام کرا دیا جی او تیر کام تو پہلا موت دے دے ہوں ترا کام کتوں ہونا تصے پاس ادر ادھر نہیں جانا جد ادے تک پہنچنا آخنا ہی نبی پاک نو ارد کر غوث پاک نرد کر فلانے فکیل نو کر چیتی بسایا گا سبحان <سلامت> اللہ تعالی بنائے سمجھ نہیں لگی لگا لیکن یہ پکارنا پوکارنا خدا پوکارنا سمجھ سمجھ سمجھ پکارنا نہیں م... صرف پکارنا وسیلا جی بندہ گل آ گئی تبجر جانا نہ جانا جی وہ مردے کہ نہیں ہوں کوئی دعوی کرے وہ نہیں سنتے ہمارا دعوی یہ ہے کہ جنہ پکار پکارنا اللہ تبارک شریعت تو سمجھ لگ دیے کہ وہ سنگے ہوں گل اگر کوئی دعوی کرے وہ نہیں سنتے تو اصا اس نال اختلاف رکھنے ہیں زندہ مردہ کا فرق ہوا ہی نہ پہلو دس گیا ہوں آ گیا نہ تو جی سنن نہ سننے گل آ پہلے نمبر شرک تا بھی نہیں بنتا اس واسطے کہ سن نہ اللہ تعالی نے فرمایا شرک دار و مدار انہوں نے دس خدا اگر ایک بندہ فرد کرو کسی ہے وہ سندا نہیں ہے اگونی کھٹو مرشد کسی خاتے دل کیل پکاری جانا مشرق بھی نہیں کہنا پاو وہ نہیں سنتا اس واسطے کہ پھر بھی مرشد سمجھتا خدا نہیں اللہ سمجھ ہے او مغالطہ لگ گیا لیکن اس مغالتا نہیں بن کیوں اس واسطے خدا نہیں پیسے ملے تو فرمائے توجے ہوئے بھی حقیقت غوث پاک ورگا فرماوے جتھے بھی بیٹھ کے میرا واسطہ پیش کرے گا اللہ قبول کرے گا نار تقبیر نار رسالت نار خلافت نارے غوثیہ استاد العلماء شیر اسلام توجہ ہے نا توج نہیں یہ خدشے دور ہندہ نہیں ہو رہا ہوں یہ نہیں سنتے سنتے اس دارو مدار نہ ہوا دندہ ہے نہ ہویا پکار پکار بھی نہ ہو مردہ ہوگتا ہوتا ہوج نہیں لگی ہو یہ شرک ٹھک جائے گا جی عقیدہ نہیں رکھے زندہ ہے اپنے آپ نو بھی چکر چ رکھنا لکان بھی چکر چ رکھنا وہ جی تصویر مردیاں نو پکار دے تو پکار دے سنتے نہیں اللہ نہیں دے بھی داروبار شرک تو دار بدار یہ بھی نہیں کہ دے سکتے نے جی دے سکتے جاؤ جی نہیں دے سکتے تو منگو کوئی بھی نہیں دے سکے نہ زندہ دے سکتا نہ مردہ دے سکتا یہ سمجھنا زندہ دے سکتا ہے مردہ نہیں دے سکتا یہ طاقت آپ کی توجہ نہیں فرمائی پھر زندہ مردہ ہوئی نہب نے دیتی ہے سڈا دعویٰ کہ ایسے اندگی طاقت نہیں جہ مردہ ایسے نے جنہیں مرن تو بعد اناق اندیا تو ہی وی وہ ہے روحانی طاقت دیکھو شب, شب قدر کے شب قدر القدر قدر والی رات مبارک کروڑا گنٹا نے جنہوں پتہ ہی کو نہیں ہوگی کدو آگ ایک روسے جمع ہوا ان پڑھ فقیر اللہ دا شیخ اللہ ابد فرمایا میں میری آکڑ کے کتے اٹھی ہوئی ہوا لالت ال قدر رمضان آ رہی ہے نارے رسالت نارے خلافت نارے راستی شان اولیاء سبحان اللہ اگرچہ یہ چیزاں انہاں نو کہندے نے کرامات ہسیہ اے کہندے نے کرامات معنویہ شیخ اکبر فتوحات فرماندے نو او کرامات ہسیہ اصل کمال نہیں فرمایا اصل کیے اللہ کا sí. uh. علم میں ہے ایک ایسی کرامت ہے ہےجیا کوئی کرامت ہوا ل تا کر کے اللہ سونے پاک محبوب نو حکم ہوا میرے رب زدنی علمآ اے پروردگار میرے علم فرما رب زدنی علمآ اتھے علم تو شریعت دا علم مراد نہیں کیوں شریعت دا علم مراد نہیں اس واسطے کہ شریعت دا علم محدود ہوں ادھر شروع ہویا اتے مک گیا حکمایا الیم اکمل تل دیم اچمم توم ندی تل اسلام دی اجڈا دین پورا کر دوری اہشے ہوئی ہے جی محدود ہو لا محدود معلوم ہوا شریعت محدود اللہ تعالی محبوب کی حکم ہونا سی آپ پر میرے علم کی مطلب شریعت علم میرا بدتا جاوے شریعت علم نہ جدو شریعت خود محدود محدود ہونا سو فرما سکتے سن شری و حکم اللہ جاننا ایک حکم حکم ہو جاننا کئی نہیں حضرت رضی اللہ تعالی انو فقیر سی میں کول شریت میں شریعت کے مسلے سکھاو جانا سا وہ میرے اللہ دی مارفت سکھا سی لوک نال بولو سبحان اللہ توجہ ہے نا با یزید مستامی سرکار نے متعلق لکھیا ہے آپ فرماند میں اللہ اللہ تو دے شریعت دا علم لین معلوم ہوا اگر اللہ اللہ کو والا عارف ہو جہاں مبارکباد تعالی مارفت رکھنے جاننے والے ہوازم ہوتا ہے کہ این پڑھ والی ہو جبکہ سمجھ نہیں لگی پروردگار میں ذات کا علم تیری صفات کا علم تری شانا علم یا کوئی حد لہذا میرا رسول چلے گئے شریعت دروازہ بند نبی علم ترقی ولل آخر کا مل وہ ہر لمحہ عروج ہو رہا حضور فرماند کیا متعالی دن میں اللہ تعالی گا۔ جہاں نہیں کیا مطلب وہ دروازے میرے گے اللہ تعالیت دروازے جہلو تو نبیاں اللہ تعالی طاقت ہوں جڑیاں زندیاں تے اپنے سب دیا کتاب گل مسلم ہے اللہ تبارک بالہ اپنے پیاریا جیڑی طاقت روحانی تو بعد بھی کائم نو نہیں ہو کے نہیں وہ ترقی کر سکتے مرن تو بعد بھی نہیں ہوں مردے ہال تو جیڑا سڈے ورگا ہے نا ساڈے ورگے ورگ زندہ دیاں دو, دو حالت حال ایک حالت ہو گئی زندہ حالت زندگی دی ایک, ایک ہو گئی مرن, مرن سڈا حال اپنی موت موت زندہ, زندہ ہون چنگا لیکن جیڑا اللہ فقیر فکیر ہے جس کامل اللہ تعالی مہربان ہو ہے اس دی زندگی دی حالت, موت دی حالت عالت عالت عالت بزرگ لوگ فرما دے نا روح جہی جسم ہے نا فقیر بھاویں نو کڈ لینا ہے لیکن پھر بھی اس روح جسم اس پابندی رک ہے نا وہ نہیں بنتا اس تو آزاد جس آزاد ہو جاندی رو رو روح پھر ادوی پرواز ہو ود ج نہیں فرم ہواضر کچھ نہیںب سے فرق دیکھو حضرت, حضرت میں میروجو <tou>, حضرت عیسا سلام آپ یا ممبر اپنے سنگیاں ہاریاں قوم आ, اور ہوںک ہے ایک ہے مت بغیر رسول رسول نو پکارنا ہوں گا نہیں دیکھ رہا پر جنوں پکار رہا یہ پکار رہا یہ جن سارا حضرت ممبر دے کلو کے پکار اس وقت سنکار پکار پکارن والا ویک رہا جنو پکار حضرت ٹھیک ہے امتی پکارے شخص پکارن والا پکارے اے بغیر جنوبار سباد لو پاس جی سر دوسرے سبحان اللہ ن تکبیر نار رسالت نا خلافت نر نو ایک ہے پکارن والا جنو پکارا ایک ہے اگلا ویچ جن پکار علم ایک پاس پایا جائے نا اتے پکارنا نہیں نہیں دوئے بھی بھی پایا جائے یہ مثلا حق باہو پکارے اور پکارے ہر ہک باہو بھی نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے واسیا یہ پکارنا آم ہے یہ آم ہے دور ہو جاوے سلسلہ سلسلہ دور ہو جاوے لیکن جیڑا پکار رہا وہ بھی نظر آ رہا ہے جن پکار رہا وہ بھی نظر اور دونوں ایک دوسرے نو تور پکارے مدد کر رہے اسی نے سنو فری یاد پیارے بہو پار دگا اس پا اس پا سر فری جائی میرا میرے بار بچ گاؤں سیا اور بچ گاؤ darwaze darwaze ho veer ki کر کے دارے دارے سلام جو کاندھ جو پیو گھران چاہتے ہو میں تم دس دیا گا رہاں گا عجیب اتر جملے بولے نے آپ نے کو مظاہر سیل مطلب گا میرے جی کچھ ہو گئے میں کہڑی سورت ہے ہن امت پکارے او نہیں دیکھ رہے حضرت عیسیٰ سور حضرت عیسا سے دیکھ رہے سہتیاں سہولت نظر جنو پارا پکارا بے نظر آیا جنو پکارے دو تین پکارنا جی اور بے وقوفی نہیں شرک تو ہو نہیں سکتا کیونکہ سرکی ہے خدا ہوں آ جانی گل اکل چبلی نہ سد جہالت لگے آف جہال समझ नहीं समझ लगी दी। लगी जिथे एक थे, पासे नजर आला हजरत उधर पुकारे अगला नजर आजर आने जद पुकारिया भावे नजर आगिन इन्हों तक गल पहुंचा दी طاقت آئیں رب سونے اپنا رنگ نہیں اس رب سونے کی شان اتو پہچا دکھو رب نے پہنچائی جی آخو رب نے شان امر نے پہنچائی دومے گلا توجہ نہیں فرمائی حقیقت رب مجاز مخلوق مجاز مخلوق جی میں حضرت صاحب وڈیا میری فرمایا کہ میاں اگر, اگر کوئی اگر بندہ کسی نو رو رو رو رو دس روپے اگر کوئی بندہ کسی کو دس روپے منگو آخ دس روپے دے یہ مجاج اگر آخ راب دس روپے دے یہ حقیقت اگر وہ بندہ دے دے تو وہ آخ مین بندے دیتا ہے یہ مجاز وہ آخ مو رب دقیقت نار فیضان حضور خواجہ محمد شفی چی صحیح آسان دنیا کنشل ہے آسان ہوں دتا بندے نے تو وہ کبھی اللہ نے دتا ہوں اگر کوئی سمجھے کہ بندے نو اللہ گلتی مطلب اللہ دتا ہے تو دعا ہے لیکن یہ آخ اللہ دعائے کی وجہ ہے اگر آخر حقیقت جے آل منشوب چکر حقیقت <احسن> جی چھپے چا کر مجاز ہوں اقیقت مجاز حضرت ہوں ای مدد کرا جن <Raw1> اللہ نے اپنی خاص شان دسرا دوست میں اگر او چاہے میری مدد ہوگا نہیں اگر یہ مدد کرے پہنچ گئی تو یہ من چ نہیں فرق آتا یہ من فرق نہیں آتا وہ آخر میں توجہ نہیں فرمائی حضرت سلام جدو فرما رہے نا کہ میں رکھا می تھی رواں گا یہ فرمایا اپنے کلوتا ہوں میں پیچھا کو نہیں اسلائی آواز میرے فرمایا جو تبدر فی بوتھ اتیا گھر مطلب گھر دمرے تو پچھلی کا پاسے جا کے کنڈ آسے کوئی بندہ کھاوے لکاوے سال پتا نہیں لگنا کیونکہ آیا کھی بجور کم تو او آخا گے کہ ادا بے وقوف تی ہو سکنا اصا نہیں ہو سکا پوچھا گے کہ رب سونے او شان داستے اسی واسطے پتا لگے کہ نبی علم ہے نبی نو شان ملی کھانے پینے کی ہوا کہ اللہ و تعالی شان ای دے کہ اگر ایک کند چڈ کے پچھلے پاس بہ پھر نبی آ کے کوئی سمجھ نہیں آگ جب کند ٹپ کے بیٹھے تو سارا کچھ دیکھ لیا جا امام اعظم ابو حنیفا دی عظمت کرام نے لکھیا کہ مفہوم میں مخالف و سنت کا حجت نہیں ہوتا یہ گلے مولا سمجھ نہیں لگو کتاب و سنتب اور کتب کا حجت ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں کتاب و سنت کو حجت نہیں ہوتا کیوں اللہ رسول کی مراد جو ہے نا اس تک پہنچنا بہت مشکل ہے ایسا کیونکہ دلیل رکھی دلیل قرآن پاک اللہ تبارک دن اللہ مبارک بعہ قیامت والے دن اللہ فرمند نا ایک تیسویں سوارے بھی آیت ہے ما اس اذن دروشن پڑھ سکتے نر تقویر نار رسالت نر خلافت نر غوثیہ چلو وہ نہیں دیکھو روح سچی دچا ادھر دیکھوئے اللہ تعالی ہے مالک کی ترجمہ ہوں قیامت کے دن کا دنیا کے اگر کوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مالک الدین لیا <سخن> <ماجون> مالک نہیں سمجھتا کئی مقام چل رہا ہوں ات جائیں آخر ہے مالک یوم دا ایمان نہیں کہ صرف اس ہر وقت ہر جہان ہر شہر فی بندے کم دن نہیں کہ جو گھر رکھ دوں گی وہ کمرے لکا لکا کمرہ چار دیواری چھپیا ہر پاس نائ تقویر نار رسالت نر خلافت نار واسط رانا حضور خواجہ محمد شفی چشتی صاحب دلالت نس بل ابیت ہے جی اگر یہ اصنے اندر والے کھاتے چھپے ٹھنڈ کھا کے تو ڈڈو باہر جگہ رکھی بتری کیا لا اللہ سمجھ نہیں Sâmrit لگی یعنی اصول کوئی بھاج نہیں سکے نا دلالتر وغیرہ وہ دوسرے فاول خطاب فاول کلام کئی قیاس بالی اس قبیلے بن جاتا جد تری ڈیڈ کی گل می کر جان لینا تو پاسے جو کچھ ہونا مرے باہر تو بتری تو فی بے کمب کا مان یہ کرنا جو گھر جو ڈھاسا جو تو باہر ہے جو تو باہر ہے بتری جڑا چھپیا جاننے باہر یہ تو بے وقوف ہی آخ گا جان دیا باہر تو بھائی میرے خیر گل آ گئی اس حوالے کہ میں کہ مرن بعد کئی حضرات ایسے ہندے ان دی حالت زندگی نالو بہتر ہو جگہ <سؤال> <سؤال> ایسے ایسے ایسے ایسے مرنگی ہو جی دی اللہ اس حال کو بچا سونے محمد کا صدقہ اللہ تعالی حال بہتر فرما مرن تو بعد اللہ چنگا ہوگے جہی بہن ان پتھر سڈا گمان یقین جہاں نا صرف اللہ ادبی ہوئی یقین فیصلہ نہ کرو لیکن اپنا اتقادیا کا حال جہا زندگی شریف یہ ہو گیا تو سجنا اگر تنا نو پکارنا گل سورت بنا سن ترائے پکارن نظر والا ہو پکارن والا بے نظرا ہو تیسری سورت ہی دو بولو ہوں تو بعد وفات تو بعد جنوں پکارنا ہے پیا اگر وہ نظر آ رہا ہے تو بے نظر ہے تو بے نظر ہے میں بے نظر آفات تو بعد اگر پکار رہے ہیں ایسا بے نظر ہے جی پکارنے وہ تو نظر آلانے بے نظر پکارنا تا کر کے نہ کسی عام مومن نو پکارنے نہ کسی ابو جہل پکارنے لگی ابو جہال نہیں پکارومنٹ نی پکار ہے کہ حال نہیں پکارے پاکار بارک و تعالی نے نظر دی اور وہ نظر لے کے دنیا ٹر گئے ہوگی ود گئی ہے رونق ود گئی انہوں نے شان ود گئی جب ود گئی ہوں اصان جد پکارے اصان پتا نہیں انس رہے وہ سان نظر جی پاس نظر آئے سلطان بہشی وفاقان بہت مفاد ہزار مکار پکارے مشال تو بعد ہوں یہ پکارے بھی نظر آئے جنہوں نے پکارے بارے وفاد نظر نسالت نے خلافت اگر کوئی آ کے مینو آخم کھادا پیتا ہے چیشتی کدو ہے اُن تو کنڈ پیچھو کا پتا نہیں اپنا وہ میرے کو سوال کردرت سے کوئی آکڑ پوچھے آیا وا پاگل ہی ہوئے گیا جہاں آئے گئے یہ گلا نہیں گیا جان دلہ بولیا اللہ رکھ دے اللہ تعالیٰ فرمانا ہی کی می آپ دی خبر پوچھے میں کہہ سکنا پیارا لگا بے وقوف لگا میں جی کچھ سونے نبی نے پوچھے جو <تصفيق> جو ہوں نہ گال مکی دور نا گال مکی غیر بہادر نہ گال مکی جہاں مردہ نہ گال مکی طاقت نہ تو شرد بنتی فرق ہوں خدا من وان المساج اللہ بے, بے شک مسجد اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکاروان مسجد آنا پکارنا نہ پکار سمجھ آئی کہ نہیں آئی مسجد, مسجد regarding... عبادت رنگ افضل دل... عبادت نماز اس دل... بي بي تل... غیر پکارے اللہ تو نو پکارے اس تو پڑتابی سلام ہوماز میں توجہ نہیں فرمائی سلام ہوے۔ نماز لیکن یہ بھی اللہ کے ساتھ پکارنا نہیں رسول سلام والا سلامتی ہو خدا نوت نہیں آخی تے سلامتی ہو خدا نو آخی دا یاد لا سلامتی دے انج نہیں آخی دا یاد لا تی سلامتی ہو وہ پکارنا ہونا آئے نماز, نماز, نماز دے مسجد دے بچے دے بچے لیکن وہ اشارہ لایا اللہ کو اللہ اللہ جس, جس طرح, طرح پکارتے بار ہو وہ ہے خدا سمجھ کے عبادت کا پکارنا یہ ہے سلام کا پکارنا یہ عبادت کا پکارنا نہیں الہ سمجھ کے پکارنا نہیں عبادت کا نہیں سلام کا ہے الہ نہیں مسور ہے پکاری چاہے پر ہے چاہے کوئی حکایت ہے جی کچھ ہوئے پہلا دوبارک کو تالا نے رکھے ہی کا ہی د یہ جی حکایت مقصود جی ہے توجہ جد کسی نقل کرو نا تو بندے حکم نہیں ہوتی اس میں آپ تھوڑی نہیں لگی میں اذکار میکار نماز رکھے جی یہ بندے ہے ہی نہیں اللہ میں اپنی طرف کرنا پہنا گل نقل پہ کرنا تیر کچھ بھی نہیں ہونا بندے کھاتے سلام لکھی چاہ لیا جا رہا پڑیا سلام پڑیا ہے مطلب نہیں کہ سمجھ نہیں لگ اگلی گل میں دعا دفقت دیکھو اگر, اگر, اگر کوئی بندہ نماز ح ح تلاوت دی نیت نیترے اپنی طرف خود الحمد شریف دی دعا دی دلی چکرے کلامی لاہی نہیں لماز نہیں ہونی بے بندہ جلحمد شریف تلاوت نیت قرآن کی نیت نال نہیں پڑھ سکتا دعا نیت جسے نیت کرنی دعا خدا کلام ہوں سمجھو یہ اپنی ترفوے دا کلام لام خدا تو کلام نو بے غسل بندہ نہیں پڑھ سکتا اپنا توجہ ہے نا اپنا خلاب پڑھ سکتا خدا نہیں پڑھ سکتا نیت نال بدل گیا ٹھیک ہے ہن ہر میرا رب پاک کیا اللہ تعالی نے کسی تھان تک راب دی تسبیح رب جدو اپنی تسبی ہے تسبیح تو فرما سبحان بندہ جد اپنی طرفوں کہہ رہا ہے قرآن خدا نباد دو اللہ دا کلام ایک بندے دا کلام اللہ دا کلام جدو پڑھے گا اس لئے تلاوت قرآن کی لکھی جائے گی ہر حرف دش لے کے لیکن جس وقت تو سبحان رب اللہ سلا و سلام محمد اے وغیرہ پڑھے گا اس وقت ہر حرف دس لےکیا نہیں کیونکہ ہوں کلام تیرہ رب دا کلام نہیں یہ تلاوت نہیں لہذا قرآن بندے کی طرفوں بیا پکار کی سمجھ کے رسول خدا اس واسطے ہوں شرک تو پاک ہو ہے نماز دے وچ عبادت دے وچ لیکن سلام دا پکارنا عبادت دا نہیں رسول نو نکارنا خدا نو نہیں رسول کے پکارنا خدا سمجھ کے ہوں سمجھ لگی جی نہیں جی اللہ تعالی قرآن ہر چیز کا سایہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے جدو قرآن فرما ہے ہر چیز کا سایہ سجدا پھر نبی پاک بھی چیز نے تو دا تے سایہ ہویا سجدہ ان سایا ہوا سایا کرتا قرآن دی گل غلط ہو دی پھر میں یار جی اتراج کڈیا ان شاء اللہ جب آ کے بہت جناب اگر میں ثابت کر کردیا کہ چیزاں ایسا ہیں جنہوں نے سایا ہی نہیں چیزاں ہے پر سایہ نہیں کہ وہ کہڑا میں سورج کیوں بھائی سورج کا سایہ ہے سورج کی وجہ سے سایہ بنتا ہے سورج کا سایہ نہیں جن پار ایک شیشا ہوں آئینا پچھو مسالا لگا تصویر نو پلٹ پلٹ ٹھیک ہے نا شہ صورت نو پلٹ پلٹ اونا ہو hmm. ایک ایک ایک ایک گیا شیشہ سورج اگے کرو یا دیوار پار سورج دیا سواوا نگل جی میں سایہ ہے نہیں تو میں قرآن فرماندہ سی ہر چیز کا سایا دو میں اللہ ہے ہر چیز دا سورج کا نہیں شیشے کا نہیں ہوں اگر سورج کا سایہ ہے سورج سایہ نہیں نای, آیت کے ما مطلب, مطلب, مطلب, مطلب, مطلب, مطلب فرق نہیں اگر شیشے کا سایہ نہیں آیت کے مان مطلب فرق نہیں ہوتا ایک محمد, محمد باغ کا نا ٹھیک تو یہ اس طرح جناب نے گزارش کی تھی انشاءاللہ اللہ... نگال سمجھ آگئی بھئی جنا چیزانوں رولہ بنا کے پیش کیتا جاندہ ہے او دے بج رولہ ہے کہ نہیں نہیں نہیں ہوں تو سیدی موٹی جی گل آ گئی کہ خدا نہ عبادت خدا ہوں خدا ہوگا اے نہ مردہ کی غائب کی کنڈ پچھوں کی منہ سامنے کی کر سکتا کی نہ نہ کر سکتا کی دنیا کی اور میں قرآن دھیا قرآن قرآن تو ہی سارا ہے سارے مسل اللہ جہ مزدور کریم سونے محمد کریم صدقہ معاف کر دیا سن کی بھائی بس بھائی کلام قبر پردان جو آدمی لہون پیٹن دیا پرچی یا دی بیٹھ کے سمجھ نہیں آئی یا پھر آ جائی ہوں جو آدمی سننی بھی ہو اور امیر معاویہ کو نہ مانے اس کی وضاحت کرے صحابہ نہ منرائی اچھا قبر پر ادان دینا جائزہ جناجائز ہے امام حسین پاک کی نار دینا جائز ہے جناجائز ہے پتہ نہیں ج بندہ مذہب تو پھر میرے کو جے میرے مذہب کا نہیں تو کیا میں بھائی اگر من لینا وہ تو اللہ میں کہہ دینا سونے بالکل جائز اگر میرے مطلب نہیں تو میرے کو سوال میرے موضوع لگے ہوئے پورے گیلا جہاں سوال